اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دو زخی ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ دو زخی مستفر اللہ تو جہنم اللہ تبارک کا تعالی کے غضب و جلال کا مظہر ہے عذاب و اقاب کا مظہر ہے ایسے ایسے عذابات ہیں کہ کوئی برداشت کر سکے یہ کسی کی طاقت نہیں ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال سے بچائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے اور جو جہنم میں کفار جائیں گے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے سال کے بعد دس سال سو سال ہزار سال نہیں فارور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلتے رہیں گے اور جہنم سے نہیں نکل سکیں گے دنیا میں قید میں ڈالا جاتا ہے تو کوئی فدیہ دے دیتا ہے کوئی تاوان دے دیتا ہے کوئی ہر جانا دے دیتا ہے کوئی معاوضہ دے دیتا ہے اس کی سزا کم ہو جاتی ہے مگر کافر جو جہنم میں چلا گیا اس سے کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا اللہ اکبر پارا چھ سورے معدہ آئٹ نمبر چھتیس اور سینتیس بڑی توجہ کے ساتھ سنی اللہ تعالی ہمارے ایمان سلامت رکھے جو کفر پر مرے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ دلیم یوری دون اخرو جو مین ناری ووری جی نا وم ادیم بے شک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمین میں سب اور اس کے برابر اور اگر ان کی ملک ہو کہ اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائیں تو ان سے نہ لیا جائے گا اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے دو سے نکلنا چاہیں گے اور وہ سے نہ نکلیں گے اور ان کو دوامی ہے ہمیشہ کی سزائے فارور سزا ہے, ہے اللہ اکبر بتایا یہ جا رہا ہے سائٹ میں کہ اگر کوئی کافر پوری دنیا کا مالک ہو جائے آنر ہو جائے بادشاہ بن جائے کنگ بن جائے بلکہ اس جیسی دوسری دنیا کا بھی مالک بن جائے اور یہ سب کچھ اپنی جان چھڑانے کو قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کو ضرور عذاب دیا جائے گا کافر کے لیے عذاب کے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں مفتی احمد یار خان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ تفسیر نورال بڑی پیاری تفسیر ہے اللہ میں پڑھنے کی توفیقہ فرمائے بہت ہی پیاری تفسیر ہے مفتی احمد یارخان نعمی رحمۃ اللہ تعالی صدر الفاظل جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں ان کے مرید اور شاگرد نور العرفان آپ نے تفسیر لکھی ہے اس تفسیر میں, اس آیت میں تحت آپ لکھتے ہیں معلوم ہوا دوزک میں ہمیشگی اور عذاب کا حلقہ نہ ہونا رہنا کفار کے لیے خاص ہے مومن کے لیے دوزخ ہمیشگی نہیں نیز اس کا عذاب ہلکا بھی کیا جائے گا بلکہ بعض کی جان نکال لی جائے گی پھر دوزخ سے ڈالنے پر نکالنے پر ڈال دی جائے گی مگر اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کفار کے ساتھ ساتھ بعض بدنصی مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے امان عطا فرمائے جہنم کے ایک سیکنڈ کا عذاب سیکنڈ نہیں سیکنڈ کے کروڑوں میں حصے کا عذاب بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا کوئی برداشت نہیں کر سکتا کوئی کراٹے ماسٹر کوئی مارشل آرٹ کوئی پہلوان کوئی بوٹ باڈی بلڈر کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں جو پہلا مقامی قافلہ پہلا جنتی کافلہ آقا کے پیچھے پیچھے جائے اس میں ہمیں شامل فرماتے اپنے کرم سے اپنی رسمت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ پیش کرنے لگ رہا ہوں 6538 حدیث نمبر ہے 6538 فرمایا قیامت کے دن جب کافر کو پیش کیا جائے گا اسے کہا جائے گا اگر تیرے پاس اتفاق نہ ہو کہ اس سے زمین بھر جائے تو کیا اسے اپنے بدلے میں دینے کو تیار ہو جاتا وہ کہے گا ہاں اس سے کہا جائے گا تم سے اس کی نسبت بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا کیا مطالبہ کیا گیا تھا ایمان کا اور کافر ایمان نہیں لایا میرے آکر صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم نے ارشاد فرمائی یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر چھ ہزار ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے فرمائے گا جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اگر تیرے پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں تو کیا تو اسے اپنے بدلے میں دے دیتا وہ کہے گا ہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا میں نے اس سے بھی آسان چیز تج سے چاہی تھی جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹہرانا تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کرتا رہا تو کفار کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا فارور اور ان کے لیے رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہم مسلمان ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان پر ہی خاتمہ ہوں امیر اللہ سنت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی نا مسلمان تیری اتا سے ہو ایمان پر خاتمہ ہم مسلمان تو ہیں مسلمان ہی دنیا سے جائیں استقصر اللہ اگر ایمان چھن گیا سلب ہو گیا جو گناہوں کی وجہ سے ایمان سلب رہنے کا خوف رہتا ہے گناہ کفر کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں تو اگر ایمان جدا ہو گئے اللہ پھر تو دو میں ہمیش کی ہے استقفر اللہ کافر کے لیے جہنم میں ہمیش کی ہے کافر کے لیے عذاب قبر ہے اور اس میں ننانوے اشتے بڑے بڑے سانپ اس پر مسلط کر دیے جائیں گے روایت میں اس کا بیان ہے تو کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے نہیں نکلیں گے نہ فدیہ قبول کیا جائے گا پارہ ایک سورہ باقارا آیت نمبر اکیاسی میں ارشاد ہوتا ہے بل ماں کسب سی اتنی خوفیت ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہے انہیں ہمیشہ اس میں رہنا یہاں گناہ سے کیا ہے مطلب شرک اور کفر و شرک پر ہی اس کو موت آئے تو مومن جو ہے جو بنائے مومن ہے وہ کتنا ہی گار گناہ ہے گناہوں میں گھرا ہوا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے جو کہ بہت بڑی طاقت ہے آزم طاعت اس کو کہا جاتا ہے مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے تحت یہ بھی لکھا کہ یہاں اشارتن معلوم ہوا کہ کفار کے شیرخار یعنی دودھ پیتے بچے دوزخ میں نہیں جائیں گے تو انہوں نے گنا ہی نہیں کی اور دوزخ میں جانا گنا کرنے پر معلق فرمایا گیا اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مومن گناہگار دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر ایمان پر خاتمہ کرتے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا اللہ کی رحمت سے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفات سے یا سزا بھگت کر وہ پھر داخلے جنت کر دیا جائے گا حضرت سینہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہودی کہتے تھے وہ توزخ میں نہیں جائیں گے مگر اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آبا و اجداد نے بچڑے کو پوجا تھا اس کے بعد وہ عزاب سے چوٹ جائیں گے اور وہ مدت ہے چالیس دن فورٹی ڈیز اور بعض یہودیوں کے نزدیک وہ مدت سات دن اور حدیث شریف میں ہے جب قیامت میں ان پر یہی گنتی کے ایام گزریں گے سات دن یا چالیس دن وہ جہنم میں یہودی ہوں گے جب گزر جائیں گے تو جہنم کا دروغہ جہنمیوں کو فرمائے گا اے اللہ کے دشمنوں تمہارے مان کے مطابق وہ مد ختم ہو گئی سات دن گزر گئے چالیس دن گزر گئے اور تم جہنم میں پڑے ہو یقین کر لو تم نے اس جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کے پنا اللہ کے پناہ اور کفار کو منہ کے پر کھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو بس اللہ بہت ذلت کے ساتھ اور ہمیشہ اس میں ان کو رہنا ہوگا پارا پندرہ سورے بنی اسرائیل کی آیت نمبر آٹھ وجا نا جہن نہ کا فری نہ ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے کافروں کو بند رکھنے والی ہے جہنم جو ہے اور جہنم کافروں کو ہر طرف سے گھیر لے گی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ پرتی سورہ بلد آیت نمبر انیس ارشاد ہوتا ہے والذین کفروی آیا تین اصحاب اشلش علیم نارم سودا اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے ان پر آگ ہیں اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی اب نہ اس میں باہر سے ہوا آ سکے گی نہ اندر سے دھواں باہر جا سکے گا سر مزہ پر آئی آٹھ نو میرشاد ہوتا ہے سدہ سی احمد بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی یعنی آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے لمبے لمبے ستونوں میں یعنی درباری کش آتشی لوہے کے یعنی آگ کے لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی کبھی دروازہ نہیں کھلے گا اور یہ بھی کہا گیا کہ دروازے بند کر کے کافروں کو آگ کے ستونوں سے آگ کے پلر سے ان کے ہاتھ باؤں باندھ دیے جائیں گے اللہ کی پنا اللہ کی پناہ نام بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور جہنم کے اندر کوئی سراخ نہیں کہ باہر سے کوئی ہوا آ سکے روشنی آ سکے اندر کا دھواں باہر جا سکے اللہ کی پنا اللہ کی پنا اللہ کی پنا اللہ, اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رازی ہو جائے اور جہنم سے ہمیں امانتا فرما دے اللہم جرنا من النار مینار اللہ من النار مینار اللہ من النار آمین تو بس رے نا راضی تو بس رہنا صدا راضی نہیں سے ہو بربا کا سال ہو میرا علمت مغفرت دو اللہ تعالیٰ علیہ وحمد حضرت سینہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے میں تو انہیں آگ کے تابوتوں میں بند کر دیا جائے گا پھر وہ تابوت دوسرے تابوتوں میں پھر وہ تابوت اور تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے اور ان تابوتوں میں آگ کی کیلیں لگا دی جائیں تو وہ کچھ نہ سنیں گے اور نہ کوئی ان میں کسی کو دیکھے گا اللہ, اکبر اللہ اکبر حضرت سینا سوید بن غفلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے ماں سوا سب کو بھول جائیں تو ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے قد برابر آگ کا صندوق بنایا جائے گا پھر اس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالا لگا دیا جائے گا پھر اس شخص کی ہر ہر رگ میں آگ کی کیلیں ٹھوک دی جائیں گی پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر آگ کا تالا لگا دیا جائے گا پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اللہ کی پنا اللہ کی پناہ جب ایک دفعہ مر گئے پھر موت دوبارہ نہیں جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا جو جہنم میں کافر چلا گیا وہ ہمیشہ رہے گا مسلمان سزا بھگت کر اللہ کی رحمت سے یا شفات نبی سے یا اپنی سزا بھگت کر نکلے جائیں گے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں وہی پہ جائیں گے جن کو ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے اس وقت جنوز کے درمیان موت کو لایا جائے گا کس صورت میں مینڈے کی صورت میں پھر پکارنے والا پکارے گا جنت والوں کو ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ ہمیں جنت سے نکال دیا جائے پھر پکارنے والا جہنمیوں کو پکارے گا وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے یعنی جہنم سے ہمیں رہائی نصیب ہو جائے پھر ان سے پوچھے گا اسے پہچانتے ہوتے موت کو زبہ کر دیا جائے گا کہے گا کہنے والا کہے گا پا پکارے گا اے اہل جنت ہمیش کی ہے اب مرنا نہیں اے اہل نار یعنی یہ دو زخیوں اے چہنمیوں اے ناریوں ہمیش کی ہے اب موت نہیں اس وقت جنتوں کو خوشی پر خوشی ہوگی جنتی بہت خوش ہوں گے کہ موتیں مل گئیں اور اب موت نہیں ہے سلحان اللہ اور دو زخیوں کے لیے غم بالائے غم کہ ایک تو سزائیں مل رہی ہے پھر مریں گے بھی نہیں نص الفلآتین و دنیا وال آخرہ یہ اللہ ہم تج سے معافی کا سوال کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے ہیں جنم میں کافروں کی صورتیں دی جائیں گی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی جسوں کی حالت بھی عجیب و غریب ہوگی جب انسان کروں سے قیامت کے روز اٹھے گا تو انسانی شکل میں اٹھے گا مگر بعض گناہ کی کافروں کی صورتیں تبدیل کر دی جائیں گی اللہ کی پناہ تفسیر ابن رجب میں ہے حضرت سینا عبداللہ ابنود عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا کہ کوئی بھی جہنم سے نکلے تو اللہ تعالی ان کی شکلیں ان کی رنگتیں بدل دے گا پھر کوئی بھی ان میں سے پہچان نہیں جائے گا اور حضرت سین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کفار کو جہنم میں خنزیر کی شکل میں ڈالا جائے گا تو بس خنزیر کی شکل میں ڈالا جائے گا فار کو چھاننا میں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت سینہ کابل احبار رضی اللہ عنہ کی روایت سن لیجیے بڑی عبرتناک ہے آپ فرماتے ہیں بھلائی کے کاموں میں لوگوں کی سربراہی کرنے والوں کو بروز قیامت بلایا جائے گا جو نیکی کی دعوت میں خیر کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں لیڈر ہوتے ہیں آئے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں کہا جائے گا اپنے رب اجز و جل کو اپنے اعمال کے بارے میں انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ تعالی ایسے لوگوں سے بلا حجا ملاقات فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے لوگوں کو جن کی خوش خوشخبری سنائے گا پھر یہ نیکی کی دعوت دینے میں لوگوں کی سربراہی کرنے والے لوگوں کو نیکی کی طرح مائل کرنے والے اپنا مقام دیکھیں گے اپنا مرتبہ دیکھیں گے اور جو نیکی کے کاموں میں ان کے ساتھ مدد کرتے تھے تعاون کرتے تھے کاموں میں تعاون کسی کو میں ٹھکانا یہ فرق کا ٹھکانا پھر اللہ تعالی سے وہ دکھائی وہ اپنا مقام سب سے پائے جو نیکی کی دعوت میں لیڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اسے جنت کے پاس پہنایا جائے گا سبحان اللہ اس کی تاج پوشی کی جائے گی اس کو جنت کی خوشبو لگائی جائے گی اس کا چہر چاند کی طرح روشن ہو جائے گا حضرت حمام رحمت اللہ تعالی, تعالی فرماتے ہیں میرے خیر چودویں کا چند جب وہ آگے بڑھے گا جو نیکی کی دعوت میں آگے آگے رہنے والا ہے یہ آگے بڑھے گا ہر جو کہے گا اے اللہ اس اسے ہمیشہ دل فرما دے وہ آگے بڑھتا رہے گا حتیہ نیکی کے کاموں میں مدد کرنے والے ساتھیوں سے آ کر کہے گا اپنی رفقات سے مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اعمت تیار کر رکھے پلا تمہارے لیے بھی یہ نامات ہیں وہ انہیں یہ خبریں دے رہا ہوگا اور نور نکل رہا ہوگا میدان والے اس کے ان لوگوں کے نیکی کی دعوت دینے والے نیکی کی دعوت میں نمایاں رہنے والے اوروں کو قائل اور مائل کرنے والے ان کی نورانیاں دیکھ کر پہچان لیں گے اور کہیں گے یہ جنتی لوگ ہیں پھر جو برائی کے کاموں سے بڑے بننے والے بڑے دراگی ہوتے ہیں برائیوں کے اڈے چلا رہے ہوتے ہیں شراب کے اڈے چلا رہے ہوتے ہیں گنے کاموں کے اڈے چلا رہے ہوتے ہیں اور بتہ خوری میں بڑے ہوتے ہیں بدماش ہوتے ہیں اللہ کی پنا برائی کے کاموں میں سربراہی کرنے والے ان کو پایا جائے گا اور کہا جائے گا اپنے رب کو اپنے اعمال کا حساب دے اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے دیار سے محروم رکھے گا شخص کے لیے جہنم کا حکم ہوگا وہ اپنے ساتھیوں کے مقامات دیکھے گا اسے بتائے گا تمہارا فلاں مقام ہے تمہارا فلاں مقام ہے پھر اللہ تعالی کے تیار کردہ ذلت والے دے گا مقام کو اپنے ساتھیوں سے برا برا گا. اس کا چہرہ سیاہ آ نیلی ہوں گی کے سر پر آگ کی ٹوپی رکھی جائے گی وہ آگے بڑھے گا تو جو جماعت اسے دیکھے گی اللہ سے نہ مانگے گی پھر برے کاموں میں ساتھ دینے والوں کے پاس آئے گا اور انہیں جہنمی ٹھکانوں کے بارے میں بتا رہا ہوگا حتیٰ کہ ان کے چہرے بھی اسی شخص کی طرح کالے ہو جائیں گے میدان میشر والے ان کالے دیکھ کر ان کا انجام جان اور اللہ اللہ اللہ تعالی روز میں اپنے معروم نہ اللہ گا ہمیں ان شامل ہمیں اس پر وہ کرے گا اپنے اپنے جنت فرمائے گا کیسی شرطیں کیسے بگاڑ جائیں گی قدرت سے یہ بہت بڑے ہیں حضور نبی کریم الرحم کی بات کیدمی کو دو زخر دیا جائے بدبو اور سے پر رہنے والے سب کے ہلاک ہو جائے اللہ کے کے. جس کی بدبو بد سے سب لوگ ہلاک ہو جائیں کتنی تکلیف نہیں کو دنیا جائے تو تمام دنیا اس کی <دمتیح> کی یہ حضرت عبداللہ بن کا فرمایا اور اس حدیث کو حضرت ابن شہزادیں بہت تھے بہت سہای چاہیے اور ہمیں ویسا ہمارا رونا دنیا کے لیے نہ ہونے روتے جنت کی طرف ہمیں کہاں ریف ہمیں اللہ تبارک سے ہم سے راک سدا دی